صحمن الحمۃ اللہ صحم محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الحمٰ تمام سامین براد الخران پاک ہندوستان کے موجود و پاک تو پاک مسئلہ کے تمام براد الخوار سب کچھ موسیقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے ہاں جی کتاب <تصف> دعوت شریف میں سے درست نمبر دو سو چالیس ابلک دو ہے سلسلہ بات اس میں ہے کہ ہمارے امیر کبیر علیہ رحمٰن نے دعوات شریف کے اندر معرف عیشہ کے درمیان کچھ نوافلات دیا ہے کچھ نفلی نمازیں ان میں سے پہلا نفلی نماز جو ہے حدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نماز ہد رسول کے نام سے دو رکھد نماز دیا تھا ہاں جی تو ان دو نقد نمازوں میں جو ہے فرمایا پہلی رقط میں علم شریف کے بعد کل او حلقہ فرون سرحِ کا پڑھا جائے اور دوسری رقط میں الحم شریف کے بعد شرح اخلاص پڑھا جائے تو یقینی بات ہے ان دو نماور اس کے نیت بھی آپ کو بتایا تھے کل وسلم صلاۃ حضیت رسول اللہ رقطین قبیٰ ہاں جی یہ نیت کے ساتھ آپ نے دو رقط پڑھنا ہے تو ان نمازوں سے کم احق ہوں فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے روحانی طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے ہاں جس جی سے فاروی جو ہے سرے پڑھنے سے آپ کو اتنا لطف نہیں آئے گا تو اس میں جو سرے پڑھے جاتے ہیں وہ تین سورے ہیں علم شریف اور سرۂ کل الکافن اور سرۂۂ اخلاص تو میں نے کہا تھا ان کے کچھ شمانی بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ میں نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے حضول میں کیا کیا مناجات کر رہا ہوں اور پاک ذات کی کیا کیا آیات تلاوت کر رہا ہوں اور ان آیات کے کیا معنی اور مفہوم ہے تو ان میں عالم شریف جو ہے یعنی جی سب سے پہلے عالم شریف ہے عالم کے شریف کے بغیر تو کوئی سورا ہی نماز سے نہیں ہوتی ہے اس ہمارے نماز جنازے کے اندر بھی ہم عالم شریف پڑھتے ہیں تو عالم شریف کا معنیٰ چونکہ ہمارے فرض نمازوں میں بھی ہے سنا نواخل نمازوں میں بھی ہے ہر نماز کے اندر عالم شریف ہے الہم شریف کا معنیٰ ہمیں ہر صورت میں آنا شہزان گرہ میں اور یہ صورت جو ہے اس کے شروع ابتدائی جو ہے شہنتیں مالکی اور مزین تا بسم اللہ سے لیکن اللہ تعالیٰ کی مداح ہے تعریف ہے اس کے صفات بیان ہوا ہے ذات اور صفات آسما صفات اور ذات, اور ذات بیان ہوا ہے اس کے بعد بندہ اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کے اغرار کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر کہنے کا اللہ سے واضح کرتے ہیں اور اس اللہ کے حرب کہنے کے اللہ کی بندگی کے لئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے ہاں اس سیدھے راستے کی جانب راہنمائی کا اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہنمائی کے بغیر بندہ سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتے ہیں اللہ کے لطف کرم کے بغیر انسان اللہ سے سیدھے راستے پر نہیں رکھ سکتے تو اللہ سے اللہ کے اللہ تک پہننے والے سیدھے راستے اور ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے پر ہے اس کا اللہ سے سوال کریں اور اللہ کے حضور میں پناہ مانیں آخری حصے میں جو ان پر اللہ نے جو جو کہ جن لوگوں کے اللہ کے راستے سے بھٹک جانے کی وجہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے منحرف ہونے کی وجہ سے ان اللہ نے اپنا قہر اور عذاب نازل کیا اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اور کسی گمراہی کے حالت میں دنیا سے مر گئے تو ان سے اللہ کے حضور میں پناہ ماں ہاں یہ سورہ نہایت ہی بعض مت اللہ کے پہارے نبی نے فرمائے سورہ کے بارے میں ہاں یہ الہم شریف جیسا سورہ سابقہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا صرف میرے امت کو عطا فرمایا تو عالم شریف کے تجمہ میں سے تھوڑا سا کالاب لوگوں کو بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت زیادہ رحمتوں اور شفقتوں والا اور ہمیشہ بندے پر لطف کرم اور شفقت کرنے والی ذات ہے کیونکہ رحمان کے معنی بہت زیادہ کثرت کو سمجھاتے ہیں رحیم کے معنی دوام اور استمرار کو سمجھاتے ہیں اور رحمان مومن و کافی سب کے ساتھ ہے اے میں شروع اس اللہ کے نام سے جس کے رحمتیں مومن القاف سب کو شامل ہیں اور وہ بہت زیادہ مہربان ہیں اور رحیم والا جس کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے اور وہ مومنم کے ساتھ خاص ہے ہاں اور اس رحمت کی برکت سے مومن کے رہنمائی فرماتا ہے آگ فرمایا الحمد رب العالمین تمام تاریخی اس اللہ کے لیے جو اس عالمین کا رب ہے اس عالمین کا مالک ہے عالمین سے ملاد ہیں تمام ضوی القول معلوقات ہیں اس میں تمام معلومات اس کے اندر آ سکتا ہیں وشارو اعظم کے لحاظ سے عالم جب کہتے ہیں اللہ کے سوا جمادات نواتات حیوانات سب اس کے اندر آتا ہے معصب اللہ لیکن عالمین جب کہتے ہیں عالمون عالمین اس کے معنیٰ ضوی القول اس میں فرشتے آتے ہیں انسان آتے ہیں جنات آتے ہیں ان سب کا لیکن عالمین کہنے سے دوسرے چیزیں خالص نہیں ہوتی یہ موجودات میں اشرف معلومات ہے اشرف کا جب وہ رب ہے کامل موجودات کا رب ہے تو اس سے نیچے جو ما کمزور معلوم ہے درجبے میں نباتات اور جو جماعت اس کا بطرقہ الا رب ہے یعنی اس کا ان کا کوئی اور رب نہیں ہے کائنات کے ہر شے کا رب ہر شے کو تربیت کرنے والا ہر شے کو جس مقصد کے کی نہ رکھے اس کو اس کی اپنی اعلیٰ منزل تک پہنچانے والا وہی پاک ذات ہے پھر رب العالمین دوبارہ فرمایا الرحمن الرحیم واللہ جو عالمین کا رب ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت رحم کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ایسی رحمتوں اور شفقتوں کا مالک جس کے رحمتوں اور شفقتوں کو انسان ہاں جی سوچنے سے اس کو سمجھنے سے انسان کی عقل آزش ہے اور وہ رحیم بھی ہے اپنے مومن بندوں کے دس فرماتا ہے ہاں جی اور چونکہ رحیم کے جو رحمت ہے وہ مومن کے ساتھ خاص ہے ہاں جی ہمارے دعاوں میں ہے یا رحمان الدنیا اشرد و یا رحیم الآخرت یہ دنیا میں رحمان ہے مومن القافل سب کے لیے ہاں سب کا خیال رکھتا ہے سب کو جزگی دیتا ہے سب کو زندگی اور بقا کے سامان دیتا ہے لیکن آخرت میں مومنوں کے ساتھ رحیمی کافروں پر پھر رحمان نہیں کرتا ہے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ان کو جنت میں جنہوں نے ایمان نہیں لایا اللہ کے سج راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم ہے آگے فرمائے مالک یوم الدین ہاں جی اللہ اے اللہ تو روز جزاح کا مالک ہے مالک کے معنی کیا ہے بادشاہ صاحب قوت صاحب اقتدار ہاں جی؟ تو یقینی بات ہے اللہ تعالی بادشاہ ہے بادشاہ،, بادشاہ،, بادشاہ کل ہے ہاں جی پوری کائنات کا ابھی بھی بادشاہ کل ہے مالک ہی کل ہے ہاں جی؟ اور کل کیا صاحب اقتدار ابھی بھی وہی پاکزات ہے کل بھی وہی ذات ہے لیکن ابھی انسانوں کے نگاہوں پر پردہ آنے کی وجہ سے اللہ کی مالکیت کو ہاں بہت سے مومن لوگ تو سمجھتے ہیں وہ کوقرار کرتے ہیں مالکی عمل پڑھتے ہیں لیکن جو کافر ہے وہ اس حقیقت کا جو ہے انکار کرتے ہیں اور جیسے پھر ان شداد نے تو خود کی خدائی دعویٰ کیا ہاں لیکن جو ہے قیامت کے دن جو ہے کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی سب کی نگاہیں جو ہے چشم بصرت کھل جائے گا سب پر حقیقت واضح اور آشکار ہو جائے گا سب خواہی ہے نہ خواہی چاہیں یا نہ چاہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ روز جزا کا مالک تو اللہ ہی ہے ہاں جس جن جو ہے جس کو جنت میں ڈال دیں ثواب دے کر اس کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہوئے اس کی ایمانیت اور عقائد کا قبول جس کو جنت میں بن دیں اور جس کے کوہر کی وجہ سے نفاق کی وجہ سے برے اعمال کی وجہ سے جس کو جہنم میں ڈالنا چاہیں وہ اللہ اس جن کا مالک ہے مالکی و منظم آگے فرماتے ہیں ای آ کا نام ہو یہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ جانے ہوا یہ آقا نستین یہ لفظ صرف ہے وہ لفظ ایاکا آ کا جو مقدم ہوا ہے اس سے سامنے آتے ہیں. لیکن عبادت کا معنی کیا اللہ ہم صرف تیری عبادت کے معنی ہے. ہمارے عام دن میں عبادت سے مراد جو ہے نماز روزہ حج وغیرہ یہ چیزیں آتے ہیں یہ عبادت میں شامل ہے لیکن صرف اس منحصر نہیں ہے آبادی کا مانا کیا اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکوم کو اس پاک ذات کو اللہ سمجھ کر رب سمجھ کر مالی سمجھ کر اس کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رہنا اس کے سامنے ہمیشہ آزیزی سے رہنا ہاں جی خود کو فقیر محض سمجھ کر اس کے سامنے کمال آزیزی سے سر نیچے کر کے رہیں ہاں جی یہ عبادت ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے یہ نہ آ کرنا آباد اقرار کریں یا اللہ میں تیرے ہر ہر حکم پہ ہاں جی میں ہمبرداری کروں گا ہر ہر حکم پہ میں عمل کروں گا میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا لیکن چونکہ یہ بات کہنا آسان تھا عمل کرنا مشکل تھا اللہ کی توفیق کے توحق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اس لیے وہ ای آ سائن اللہ سے دعا کیا یا اللہ اور یہ کام میں صرف تیری مدد سے کروں گا ہاں جی اور اس کے بعد جو آگے جو دعا ہے اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا قرآن پاکور بھی آتے ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی فضل اور رحمت بندہ تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے آگے ایک سرات اسراعت سکیں ایک اے اللہ ہمیں دو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرما یا دوسرا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ دے دونوں معنی صحیح ہے یہ دوسرا معنیٰ مولان علیہ السلام سے نقل ہوا ہے ہدایت کا تفصیل میں معنی یہ کہ الدایت دلالتن دلال لطن ہاں جی لطف اور شفقت اور مہربانی کے ساتھ بندے کے دس رسی كر كے اس کو رہنمائى كرنا لہن دينا یہ ہدایت ہے ہاں نی? کسی کو كو منزل محسوط تک پہنچانا میں لطف و عنایت سے کسی کو منزل معسود تک انہوں اس کو ہدایت سمان ركھيا تو اس دن میں نہ آ نا نہ نا ہمیں نا نا نا ہم سب کو تو انہیں بند سے اپنے لیے دعا نہیں کریں پوری اللہ تعالیٰ کی جو ہے دار بردار بندوں کے حق میں دعا کریں پوری امت محمدی کے لیے دعا کریں ہاں سب کے اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ذائنِ گرامی جو ہے چونکہ ہاں اس کا جو مانا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جانب رہنمائی کریں اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر سابق قدم رکھیں اور چونکہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد اس پر مکمل ثابت قدم رہنا نہایت مشکل کام ہے چونکہ ہر اللہ خیر ہر حکم پر ہمیشہ لبے کہتے رہنا یہ آسان کام نہیں ہے ہاں اس, اس پر مکمل ثابت قدم رہنا نہایت مشکل کام ہے چنانچہ پرانی حیات میں اللہ حرماء الول اللہ فضل اللہ علیکم و رحمۃ الشیطان طبع تم اللہ خلی اور اللہ کا فضل الرحمۃ تمال شامل حال نو تو تم سب ضرور شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے تو اللہ کی فضل اور رحمت نے جو ہے تمہاری شامل ہارنا ہو تم سب شیطان کے پیروی کرتے ہو اور شراعت المستقیم سے بھٹک جاتے لہذا شراط المستقیم کی جانب ہدایت پانے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے بھی انسان ہمیشہ اللہ کی رہنمائی اور رحمت کا محتاج ہے ادھر یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں جس جی طرح بجلی کے ایک بلب کو ہاں روشن رہنے کے لیے مرکز سے مسلسل بجلی ملتے رہنے کی ضرورت ہے اور صرف ایک دفعہ کنیکشن کافی نہیں ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو ہے انسان کے ہدایت پر قائم اور وہ قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کا محتاج رہتا ہے یہ سوفیزت ایک حقیقت ہے زینگرہ میں اس لیے جو ہے اس دن صرات کہہ کر اللہ سے ہدایت کا طلب گاہ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت پل بر کے لیے بھی رک گیا تو انسان جو ہے اسی لمحہ گمراہ ہو جاتے ہیں جس طرح بجلی کا کنیکشن جو ہے ٹوٹ جائے اور بٹن آف کر دے تو بلا اسی بات خاموش ہو جاتے ہیں اور کمرہ تاریخ ہو جاتے ہیں طرح آگے اس دن سرات اللہ انعم تالب یعنی یا اللہ سیدھے راستہ دیکھا یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے ایک انعام کیا ہے فضل کیا ہے احسان کیا ہے یعنی ہاں جی تو یعنی جی جنہیں تو نے انعام کیا ہے جن پر تو نے انعام کیا فضل احسان کیا اللہ کا انعام شدہ ہنستے ہیں قرآن باغ کے روشنی میں ہاں جی وہ کون لوگ ہیں قرآن خود فرماتے ہیں جو لوگ جمع اللّہ ہوں جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا اولا کا تو یہ لوگ مال ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کل خیمت میں کہ ان اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہو من نوین و امبیا علیہ السلام میں ایک لاکھ اللہ کے انعام شدہ وہ ہے بہت شدین اور اللہ کے ہاں جی سچے لوگ ہیں تو اللہ کے ہر حکم پر انبیاء کے ہر طب تعلیم تعلیمات پر سب سے پہلے سر تسلیم خم ہو گیا کہتے رہا سب سے زیادہ سچ بولنے والے لوگ ہاں جی سچائی پر زندگی قائم رہنے والے لوگ وہ شہداء اور اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے والے لوگ وہ صالحین اور اللہ کے ہر حکم پر ہمیشہ عمل کرنے والے اللہ کے نیک و کار بندے یہ چار گروہ یہ صالحین ہیں جی یہ اللہ کے انعام شدہ لوگ ہیں وہ حسن وال رفیق اللہ رحماتی یہ لو تمہارا کتنا اچھا ساتھی ہے ہنج جی سورا نمبر سکسٹی نائن ہے تو اس مبارک عائد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے انعام شدہ حسیاں انبیاء علیہ السلام صدقین شدہ اور صالحین ہیں یعنی ان حسیوں کا راستہ صورت مستقیم ہے ہاں اس کے بعد جو ہے غیر المغوب علیہم اللہ ظالم اللہ کے حضور میں پھر پناہ مانتے ہیں اے اللہ اللہ مغلوب علیہ غذب شدہ لوگ وہ لوگ جن پر قہر نازل ہوا عذاب الٰہی کا شکار لو اور وہ لوگ جن جن سے اللہ سخند نہ یہ مغلوب علیہم لوگ ہے ہاں جی اور زیادہ دور میں ہو کسی بھی امت کے دور, دور میں نبی کے دور میں محضو علیہم بھی ہو سکتے ہیں مراد گمراہ راستے سے بٹکے ہوئے لوگ راہ حق سے منحرف لوگ تو ان دونوں المعذوب اور ظالم سے مراد ہاں جی اعلی سنت کی تفصیل تعلال قرآن والماتے معذوبِ عالم سے مراد یہودی ہیں ہاں جی اللہ کی بہت زیادہ عذاب اور قذب نازل ہوا ہے سامعہ بیاہ کے دور میں اور ظالم سے مراد عیسائی ہیں ہاں کرسچن لوگ ہیں لیکن تفصیل میں فرماتے ہیں، ان دونوں میں منحصر نے یہ دونوں بھی شامل ہے ہاں جی لیکن جو ہے ایک معذوب عالم ایک ظالم میں لین اور کہا کہ یہ ہر طرح کے معذوب اور اللہ کے غذب شدہ لوگ ہر دور میں خواہش امت میں سے ہو خواہش سابقہ امتوں میں سے ہو تو وہ تمام جن کے وہ اللہ کے غذب نازل ہو اللہ کی طرف سے عذاب نازل وہ تمام عوام ہاں جی سابقہ انبیاء کے دور میں ہو یا ہو وہ سب جو جی ہے معذوب عالم میں شامل ہے اور تمام انبیاء کے دور میں ہاں جو بھی لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے بھٹک گئے دین علاحی کے راستے سے ہٹ گئے وہ سب جو ہیں غالین کے زمرے میں شامل ہے لہذا اذین گرام صورۂۂ الحم شریف کے ایک مختصر تجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا چونکہ یہ سورہ بہت اہمیت کامل ہے آپ اس دن سورا تر مستخیم کرتے ہوئے کمال حاجی جی سے اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ کیونکہ اذین میں سیدھے راستے پر آنے کے بعد اللہ کے راستے پر آنے کے بعد بلو آپ کچوے کے رفتار سے بھی چلیں گے نا آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن اللہ کے راستے سے منحرف ہونے کے بعد ٹیڑا ہونے کے بعد آپ جتنا تیز چلیں گے آپ اتنا ہی زیادہ گمراہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا لہذا شراۃ المستقیم کی دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے رہنا میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس شراۃ الشرے کی معان ماخم سے پورا پورا آگاہ ہو کر اس پر خلوص دل سے اس کی دعا کرتے رہنے کی